أعرض في الله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَاهُوا أَشِدَّاءُ وَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْسَ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمعهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شفأه فآذره فاستغلظ فاستغى على سوقه. يُعْذِبُ الزُّرَّاءَ عَلَى وِزَامِ الْمُلْكِ فَار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ ہر قسم حمد و صنا تاریف تمجید تقدی اس مالک الملک رب العزت وحب لا شریک نائق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کے ساری ہوئے زمین دے جنہ اور انسانہ واسطے قیامت تک مبعوث فرمایا آپ کی رسالت اور نبوت تا قیامت جاری ہے آپ پہ اترن والی کتاب قرآن مجید قرقان حمید قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی اللہ سن سو کی کتا فرماوے کہ اس کتاب نو اپنی رہنمائی واسطے کافی سمجھ لیں بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کے بعد ذہن کے سوچتے ہیں اور پھر زبان کو وہ کہیں کہ یہ کتاب بڑی پرانی اور پرسودہ کتاب ہے چودہ سو برس پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے آج حالات بڑے بدل چکے نے سوسائٹی اور معاشرے اندر بڑی تبدیلی آ چکی ہے لوگوں کی ضروریات بالکل مختلف ہو چکی نے اس دور اور اس زمانے تو لہذا یہ کتاب ساری رہنمائی نہیں کر سکتی اور زندگی اندر ساتھ نہیں دے سکتی ایک بات سوائے کسی بدبخت اور بد نصیب کی زبان سے ہو نکل سکتی قرآن نجیز کسے انسان کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی کتاب نہیں حالات بھی معلوم سن جو اے لے نازل ہونے تو پہلے گزر چکے جاس ماحول نی جاندہ سی جس ویل یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اور جی علم اندر اس کتاب میں نازل ہون تو بعد ہمیشہ ہمیشہ کا سارے ماحول اور, اور سارے حالات سن اتاری اور بیا نل گلی سی اس کتاب بھی ایک خوبی ہے کہ یہ ہر چیز نو بیان کری ہر شہ پتہ پتا اس کتاب اندر یہ اعلان موجود ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے پیجے ہوئے ہیں اللہ کے ہیں والذین نما اور جڑے ساتھی دیتے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الکفار وہ کافر واسطے بڑے ہی سخت ہیں ذرہ برابر روح رعایت نہیں کرتے کافلان کی اللہ کے دشمن کی اللہ کے دین کے دشمنوں کی اللہ کے نبیاں دشمنوں کی اللہ کی کتابوں کے دشمنوں کی اور اللہ کے بندیاں دشمنوں کی وہ رعایت نہیں کرتے کافلوں واسطے بڑے سخت اور شدید ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نہ ہوں لیکن آپس دل, دل بڑے شیر و شکر ہے کسی کے دل اندر بھی دوسرے کے خلاف کبھی بخص حقت عناد عداوت دشمنی کوئی ایسا جذبہ نہیں بتا دل ایک دوسرے ساتھی اور جانظار ادا فرمائے اُن جو چند سوانے اور ان کی زندگی رکھ کے ذرا دیکھیے چنا چاہے اس اندر ان ہستیا کا اختصار کچھ ذکر ہو چکا ہے یعنی سب تو پہلے نمبر سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کچھ ذکر ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ انت محمدیقین اللہ صاحب پوری امت اندر ایک فرد بھی ایسا نہیں مسلمانوں کا جا کے سدیق ہون تو انکار کرتا. اگر او انکار کرکار کرتا ہے تو اسلام نل امت مسلم کوئی تعلق نہیں تو جی او امت مسلم کا فرد ہے تو پھر انہوں نے صدیقیت دا انکار نہیں کر سکتی واضح جی بات ہے مسلمان ہے ابو بکر صدیق منگائیں امت مسلم کوئی شک ہے شبہ ہے انکار ہے کہ ابو بکر صدیق نہیں کہ پھر امت مسلمان دا کو دا کوئی تعلق نہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ختاب ابو بکر نو عطا فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ، دی یا بعض لوگ خطاب اپنے واسطے خود منتخب کر لے چن لینا بعض نے کچھ اپنے ساتھی اور ہواری ایسے رکھے ہوں جہاں پسندیدہ خطاب نل پکارنا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ وہ مشہور ہو جاتے ہیں یہ خطاب ابو بکر نے اپنے واسطے خود نہیں چنیا رضی اللہ تعالی کوئی ساتھی نہیں سن رکھے ہوئے جہے ان صدیق کہہ کے پکارے سن بلکہ یہ خطاب کنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بھی زبان اب دسو اس وقت تک کوئی بات نکل نہیں سکتی جدو تک اللہ کی طرف حکم نہیں آیا وَمَا عَنِ اِنْ اِلَّا يُّ يُّ اللہ نے زمانت دے دیتی اپنے حبیب, نہیں پیج دے حبیب تو کوئی گفتگو نہیں کرتا کوئی گل نہیں دس اپنی مرضی ندی انہوں نے مسائل جی زبان سے نکلے ہوا خطاب ہے صدیق ہے رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ ابھی بڑے اختصار نل کچھ تذکرہ کیتا اور سنیا خلیفہ دوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عن ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چولی اللہ سے سامنے احلا کہ اللہ کی اندر دو بندے ہیں دو اشخاص ہیں اگر تہ گئے کہ تیرے دین دا بول بالا ہوئے تیرا دین عدل اعلان لو قبول کرنا اور عمل کیتا جائے تیر چو بو پاک کیتا جائے اللہ مسلمان عزت اور آبرون دنیا اندر زندگی بسر کر اللہ ان دو بندیاں جو ایک دے دے یا عمر بن خطاب چوڑی دے, دے, دے سنگیا اللہ نے عمر بن خطاب دے دیا رضی اللہ یہ علم اندر سی نا کہ کسی قسمت اندر یہ نعمت ہے اسلام والی دولت ہے اتنا تو اسلام ن نو وزلہ سن مز بللہ مسا نہیں چی سمجھا ہے کیونکہ ایدہ اندازہ مسلمان کو اندازہ ہے کہ مسلمان کے دارے اندر سارے اندر کی تصور ہے تو پھر اسلام کی سمجھے ہو گا حالانکہ یہ ای اینی بڑی محنت ہے اسلام کہ یہ روپے پیسے نال خریدی نہیں جا مانو دولت نال ایدہ حصول ممکن نہیں اللہ د جن اللہ اپنی مہربانی فرماندہ جی فرما, ہے فرما اگر وہ دینا چاہے کہ ہبسے تو ایک کالے اور سیاہ رنگ دے غلام نو بلا کے دے گلام نا دلاب کی رضی اللہ تعالی حبصے تو بکتا بکتا غلام چلے اللہ نے پوری قسمت اندر کی نعمت رکھی ہوئی جی. مکے پہنچ گیا یہ نعمت نصیب ہو گئی اس دولت مال ہو گیا بلال رضی اللہ تعالی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دورے خلافت اندر حضرت بلال نو دیکھ لیں گے یا سیدنا یہ دونوں بلال کر کے پکارے ہیں مولا بلال یہ نعمت اللہ نے بلال واسطے رکھی ہوئی بلا لیا حد سے اللہ نے یہ نعمت سہیب واسطے رکھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ روم کو بلا کہ آ مکہ پہنچ تیرے واسطے ایک نعمت رکھی ہوئی اللہ نے یہ نعمت سلمان واسطے رکھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ ایران اور پارس چ کہ آ میرے حبیب کے اللہ ادھر بیو دل حکمت نہیں ہے فرمایا اے دین اے اسلام اے, سمجھ، اے حکمت اے نہیں یا جی یوتل حکمت فکت اخرن کتیرا جنوت مل گئی اون ساری دولت بڑی دولت مل گئی فقد اے یا خی رنگ وَمَا إِلَّا <الْعَلْبَاد> لیکن اے بات سمجھ پیسے ہیں منصب کن بلند ہے وہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ کنی بڑی نعمت ہے جی اللہ نے اپنے کسی بندے آتا کر بلال نے ہبسے چو بلا کے دے دی جب اللہ ہو سوہید نو روم کو بلالیا رضی اللہ عنہ سلمان نو ایران اور فارس کو بلالیا رضی اللہ عنہ اور محروم رہ گئے کہ وہ رہ گئے جن ابھی دوب اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے جن ابھی سامنے ساری زندگی ایک ایک لمحہ موجود ہیں دو آدمی نے نام لے عمر بن خطاب دے دے اللہ یا عمر بن حشام دے دے عمر بن حشام نام ہے ابو جہل دا بہت بڑا سردار تھی اپنے زمانے اور اپنے وقت تا. بڑا چودھری آدمی سی مکے کا اللہ نے عمر بن خطاب دے دستا رضی اللہ تعالی. اور پھر اس ہستی اندر این خوبیاں جمع کر دی اللہ لا شریف نے انی محاسن اور این کمالات اس ہستی اندر اکٹھے کر دیتے اللہ نے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے نے لو كان بعضی لکان عمر اللہ نے یہ عمر نبی کیمرا رضی اللہ, اللہ ابھی یہ نبی ان کر دیا سب نے ہی خاکا اپنے سامنے رکھا پھر تیسرے نمبر سے تذکرہ ہوا سی عثمان بن افان رضی اللہ علیہ بھی خلیفہ خلیفہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ عثمان بن افان ہیں رضی اللہ علیہ اللہ نے عثمان بن عفان نو شرم اور حیاد کے کان اور مثال بنا کے دنیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یق دیگر اپنی دو بیٹیاں کا رشتہ عثمان عفان نو نینتے میں رضی اللہ علیہ اور اس تاریخ اندر واحد شخصیت ہے کہ جنہ کے گھر جنہیں زوجیت اندر کسی پیغمبر دیا یک بات دیگرے دو بیٹیاں آئیاں جنہوں دو دفعہ پیغمبر کا داماد دا شرف حاصل ہوئے اور بات بھی آپ فرما رہے عثمان رضی اللہ ہو اگر میری کوئی تیسری بیٹی اچھ موجود ہوں تو اللہ کی قسم میں وہ شادی بھی تیرے نال کروں میرے تو اندازہ کر لینا چاہیے کہ عثمان ابن اپنے افغان نال کنچ راضی اور خوش ہے محمد الرسول اللہ جن مطمئن ہیں عثمان ابن افغان رضی اللہ آج جس ہستی کا کچھ ذکر اور تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ مسلمانوں کے دل اتفاق چوتھے خلیفہ ہیں علی ابن طالب رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورے دورے رشتے ہیں سب تو پہلا رشتہ چچا جات پائی ہوندا ہے بلکہ محمد ال رسول اللہ صلاحی اللہ علیہ وسلم دی تربیت آپ دی پرورش ابو طالب نے اپنے گھر کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے اپنے بچیاں والوں زیادہ پیار دحمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہی وجہ سے کہ ابو تالب کے کلمہ نہ پڑھتا انتہائی سخت دکھ سی محمد الرسود اللہ علیہ وسلم. کہ جس شخص نے میرے نالی شفقت اینی محبت ارار کیا ہوگی میرا ایال رکھا ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچے بھی پیچھے کر دیتے اور مجھے اگے کر لیا کاش کہ وہ کلمہ پڑھ لینا کاش کے وہی زبان تو لا الہ الا اللہ میں سن لیا ابو طالب قربانیاں ہیں بڑے نام اور خطرناک حالات نے محمد پوری قوم آ گئی ابو طالب کے پاس کہ اپنے کو روک لے ابو طالب نے محمد نو باف کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھا بھلا نوجوان تھی ساری زندگی انہیں. کوئی ایسی گل نہیں کی اخلاق یہ جگہ جگہ میرے حبیب محمد صلی اللہ وسلم اصا اخلاق دی جہی سب تو بلند ترین چوٹی رکھیے ہے تو ہو اس لو القلب لن من اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر توہ ہوں بد مزاج ہوں ہوں تو جی اج پانی دا خطرہ زمین سے گر نہیں دیں یہ تو دور جاپ ہے کہ انہیں دینا مجھے مجھے قوم آ کے ابو طالب نو کہہ رہی ہے کہ اپنے پتیشے نو نوک لے اپنے بیٹے محمد نوک دے سر بردار یہ تو بڑا اچھا نوجوان سی کی ہو گیا ان نے بات دادا کے سارے آدمی غلط کہنا شروع کر دا اچھا نہیں نکلے گا ابو طالب نے محمد اللہ اے اے اے اگر تیرے عمل نہ ہوئے پھر فرمایا بد آمان نے امو اللہ کی رحمت دو دور کھڑا کر او دا و نسب اور او دا خاندان امو اللہ کی رحمت کے قریب نہیں لیا سکتا ممبت نقبان اللہ کی احمد کریب نہیں یا فاطمہ فاطمہ بیٹی عمل کر کے اساتما نال اپنی نسبت اور اپنا نسب جوڑن والوں نے بھی کبھی شرم اور حیا آئی ہے کہ ابھی کی کر رہے ساڈے پلے کی ہے اچھا اپنا ایمان اور اپنا سب کچھ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپا گالیاں دے ان سے تباہ کریے مسجد اندر تما کریے کیا میرا اللہ ہے سب کچھ دیکھ نہیں لیا وہ علم اندر نہیں ہے یہ تو وی بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ مسجد بھی محفوظ نہ ہوشت گردی خدیش کی خباس تو, خدیث دی خباست دی تو، شیطان کی دی دی دی تو مسجد بھی محفوظ نہیں کوئی نہ رہے کوئی نماز پڑھنا آیا کوئی قرآن پڑھ پر رہا, رہا کوئی اللہ کا بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوتے پرنگ چلا دیتے جان اور دھماکے کر دیتے جان یہ قوم کس لایا ہے اللہ داں یہ مقام ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن یہ رشتہ ہے کہ چچا نے بیٹے ہیں انہوں نے گھر پرورش پائیے محمد اللہ حضرت علی پہن پائی، محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہن پائی، طرح ابو طالب نے شفقت اور محبت زیادہ کی اپنی اولاد اور پھر دوسرا قریب ترین رشتہ جڑا قائم ہوا علی اپنے ابھی طالب رضی اللہ وہ یہ ہے کہ اپنی پیاری بیٹی اپنی لفتے جگر خطرے مدینہ منورہ اندر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس قائم کی دو گروہ سن سابے بڑے بڑے جنہوں اللہ نے قرآن اندر بھی بیان وہ گروہ اندر تعصب نہیں تھی ایک دوسرے کے خلاف دے اندر کوئی نہیں تھی بلکہ دو بڑی بڑی جماعتوں کا گروہ کا نام اللہ نے مہاجر رکھیا اور دوسرے گروہ کا نام انصار رکھا ایک گروہ وہ تھی جنہ نے اپنا وطن چڈ دیتا اپنے عزیز وکارت نڈ دحلو مکان تجارتوں کرنے دفنے کی لاج رکھنے مدینے پہنچے بس ایسے اصحاب کے جان لگے انہوں کا بال بچہ ان کو چھین لیا گیا سبا سبات اندر کوئی لگز نہیں آئی انہوں نے پائے سبات اندر دگ مکاہٹ نہیں آئی چل پائے بال بچہ چھین لیا ہے کہ اے نہیں جا سکتے تو چلا جا اچھا جی مرضی تھوڑی دور پھر لباس بھی اتروا لیا گیا نگا کر پھر بھی پرواہ اس قسم کے کرو نل تعلق رکھنے والے کا اللہ نے کی نام دتا ہے قرآن اندر بکا بکھو نل اب نل مہاجری نا اپنی دیںت پوری ہی گروہ اللہ سلسلہ اللہ کی شروع کروایا نام نام کے اللہ وا سے بنا رہا بن رہے ہو اس واقعے دا نام ہے تاریخی طور پہ ائی چارہ بردرہڈ محاسات قائم کی تھی محمد رسول ایک مہاجر ایک انسار ایک مہاجر کنسار ایک سلسلہ دیر تک جاری رہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جدو مہاجر بلان دیا اور پکارن کی واری آتی تھی کہ ہر دفعہ میں یہ سوچتا تھا کہ ہن میرا نام لے گئے مجھے بلان کے محمد الر رسول کا مہاجروں کو ہوں میرا نام پکارا جائے گا میں نے اپنے قریب بلان بلانگے آپ لیکن ہوا اے کہ سارے مہاجر ختم ہو گئے سارے انسار ختم ہو گئے علی کا نام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بلائے یہ سلسلہ بظاہر ختم کر کے اٹھے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی اگے بڑھتے ہیں اکی آنسو آئے ہوئے نے. آپ کی تو ہو گیا آخی اللہ ہوں. ہر دفعہ مہاجر بلان لگ رہے سو میں یہی سوچتا سر کہ ہن میرا نام آئے گا ہوں میری باری آئے گی لیکن وہ حسرت میرے دل اندر ہی رہ گئی آپ نے میرا نام لیا ہی نہیں مجھ بلایا ہی نہیں پکڑ کے بازو تو اپنے سینے میں اپنے ہویا ہوا بچا کے ابو بکر نو ملا دیتا ہے ایک انصاری نل عمر پارو کا بھائی بنا دیتا ہے ایک ابن نسماں اپنے ملا دیتا ہے کسے انصاری پائی نل اپنے خلیفے ہیں علی کر رم اللہ علی اللہ یہ اپنا اپنا مقام ہے اپنی اپنی قسمت ہے اپنا اپنا نسیبہ ہے اللہ نے انہوں جو دراجات جو مقامات ادا کیتے ہیں کوئی انسان انہوں اندر ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتا یا کوئی شخص ان شان بڑھا نہیں اللہ عالم غیب ہے انہوں نے جو مقام انستے بستر سمجھا ہے وہ کیتا ہے اور اللہ کی اس تقسیم سے سامنے سارا راضی ہو جانا چاہیے اللہ نے مقامات بھی اللہ بھی تقسیم سے بھی راضی اور خوش نہیں ہوئے پہلی پہلے کلیفیا ابھی خاص تک کہ د نے حق غصب کر لیا دی علی رضی اللہ حالانکہ بڑے بڑے باریک نکاح نکلتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ, علیہ وسلم دے چون دے ارشادات اللہ نے قرآن مجید دے ارشادات حکمت دے بیان ہے اللہ پرنا میں اپنے حبیب کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے سلیہ کہ اے جیدے ذہن جہ دل گندے سن شرک دی آلودگی اٹے ہوئے سن ولاست اور نجازت صرف اندر پسی ہوئی سی یوزر میرا حبیب دلوں کر ہے توحید کی بارش نال تو بارش نال وہ دل صاف کرد ہے کر کردہ میرا حبیب سمر دار کتاب الحم ال تعلیم دینا ہے حکمت اور دانائی دیا باتاں سکھا ہے یعنی حدیث بھی تعلیم ہے حدیث کی ہے حکمت اور دانائی آپ کو بڑا دنیا اندر کوئی حکیم نہیں آپ کو بڑا اور کوئی دانا اور سیاح نہیں مخلوق اندر آپ کا مقام اور درجہ سب کو بلند ترین ہے ہر بات اندر ہر لحاظ نل ہر پہلو آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی سب تو بہترین دور میرا دور ہے سب تو بہترین وقت میرا وقت ہے سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ کرنی چار حرف نے کرنی اندر آپ رے نور اور یہ باریک نے نے متبلا اپنا یہ بنایا ہوا قرآن سے غور کرنا ہے یا حدیث تجزیہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کرنی اندر میرے دور نو سب تو پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق کا دور بیان کیا آپ نل کرن صدیق آخری حرف اندر کیوں گا غور پروانا خیر ال بہترین دور بہترین زمانہ بہترین وقت کرنی میرا وقت ہے میرے وقت تو کی مراد رہی سب تو پہلے نمبر سے صدیق کا قاف لے لیا قرن اندر پھر دوسرے نمبر ابو بتا امر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم لیکن سانو کسی بھی تقسیم سے اطمینان نہ ہوا اللہ کے کسی بھی مقام عطا معاملے سے ابھی مطمئن نہ ہو سکے نعوذ باللہ غاصب کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا گالیاں دینا شروع کر دی تبرا بازی شروع کر دی دوسرے الفاظ اندر بکواف شروع کر دیتی ہابا دی شان اندر گستاخی کوئی لفظ بولنا بکواف ہے ساری ایک ڈیوٹی لگائی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی فرمایا میری امت ایک ایسا بدبختی کا دور آئے گا ایک ایسی بدنسیبی کی گڑی آئے گی تسی دیکھو تیوگے کہ میرے صحابہ نو لوگ گالیاں دیں گے یہ پیشین گوئی کی تھی آوے میرے صحابہ نو گالیاں نالیاں دتی جانتی انبرا کیا جائے گا سا ذمے داری کی عائد کی فرمایا شاندر الفاظ بولتے ہومان کا ٹکاضا یہ ہے کہ اس ویسے چپ نہ رہنا خاموش تماشائی نہ بن جانا کی ذمہ داری ہے سکول بد نصیب ہو شرارت خدا کی لہنت ہو جائے یہ ساری ذمہ داری ہے فرب ہے اظہار تو مل نہ یسو نہ جس وی تھی سنو یا دیکھو کہ میرے صحابہ نے کوئی برا پلا کہہ رہے بازی کر رہا ہے. اس میں لے کہنا لانت اللہ تو گم ایک شرارت پہ سا اللہ دی لانت ہو سک اللہ ابھی تیرے صحابہ دی شان اندر گستاگی کرنے والے تیری لانت بھیجنی انہیں تیری لانت دنیا اندر بھی ہو جائے آفر اندر بھی ہو جائے ولبھی فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ والے جہے ساتھی جتے ہیں اللہ نے وہاں آدل علی فاق وہ کافرہ کی چمڑی دی دے گاہ دیں ما لیکن شکر بڑے اور خیر خواہ اللہ بھی اپنے حبیب جیسیا قسط ادا کر دے ابھی بھی تیرے دے سخت خلاف ہو جائیے تیرے بندیاں دے مل جائیے تیرے بندیاں دے دل پی ہو جان تاکہ تیری ہو جائیں, تاکہ تو ہو جائیں وآخر دعوانا ان رب پھر دوست درخواست آئی ہے اللہ تعالی اور توفیق حلال کھا کے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے اور ایسی نیکی ہی اللہ قبول فرما ہے حرام خان والا شخص اب نیکی طرف راغے بھی نہیں آتا نیکی کرتا ہی نہیں جے کتنے کر لو کوئی کام ایسا جن اچھا سمجھا جائے کہ اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ حرام گزا نال پلے ہوئے جسم بھی کوئی عبادت قبول کو نہیں اللہ سان حرام کو بچا لو حلال کافی کر دے کرتے کچھ دوست نے مسائل پچھے نے تاغوت کے بارے اندر پوچھا گیا کہ کی او کی ہے قرآن مجید اندر اللہ تبارت و تعالی نے تاغوت کا لفظ نا فرمان واسطے استعمال کی سب تو پہلا تابوت ابلیس ہے شیطان شیتانے تابوت ہے پھر استعمال اندر اسی طاقت بھی بعد اوقات کہ ایسا طاقت ایسی حکومت جڑیاں اللہ دے دین دے خلاف اللہ دے رسول دے خلاف اللہ کی کتاب دے خلاف مسلمانوں دے خلاف ہمیشہ سوچ دیا رہیما بنا دیا رہن شاق کسی ہو بار ہاں اس قسم دے مسائل بیان ہو چکے نے کہ نو نار نا بلا کے قرآن مجید ختم کرائے جاندے نے آیت کریمہ پڑھائی جاندی ہے کوئی اور آئے تھا پڑھایا اور کرایا ہے اللہ نے نمونہ لقد کان اللہ فرمانے میرے حبیب کی زندگی واسطے بہترین نمونہ ہے آپ کی پوری زندگی اندر کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے صحابہ نو ایک بٹھا کے فرمایا پارہ دو دو پارے قرآن پڑھو قرآن ختم کر ساری رسومات ہیں بدعات ہیں قرآن پڑھنا بلن لیکن اس طرح ایک نمائش بنا کے بندے اکٹھے کر کے بچے بلا کے مدارس کے طلبا دلیل کرنے والی یہ حرکت ہے کہ انہوں نے بلایا جائے اور وہ او کچھ پڑھتے ہیں جو کچھ قرآن کر ہیں وہ کسی کو ٹکیا چپیا نہیں کدی تو صرف انگلیاں جاندے جائیں کدی ایک بجائے دو وار دو اُلٹی جان کچھ ہوں کدی کچھ ای سڈے اٹھ اٹھ سو قرآن جمع ہو جائے دعا منگا لگیا کہ آیا جی اور پانچ سو قرآن باہر آیا جی تین سو قرآن اتو اتریا جی ای جمع ہو جاتے انگلیاں فیری ایسے ایک قرآن دی بھی تبلیل طالب علم دی بھی تبلیل کہ انہوں سد کے ایک ایک پارا پڑھا کے نام ناد پڑھا کے پھر انہوں نے کدی پھل کلا دا جائے کدیم ایک وقت کا کھانا کھلا دیتا جائے یہ دی تو بندی دلت ہو سکتی کسی طالب علم کی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا پوری زندگی اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحافت جمع کر کے قرآن خانی کرائی ہوگی یا کبھی آیت کریمہ کرائی ہو ہوگی قرآن پڑھنا باعث برکت ہے ادر اور ثواب ہے اچھا کہ قرآن اندر کسی نجس اور حرام جانور کا نام آ گئے وہ بھی پڑھیے کہ وہ ثواب ملتا ہے مثلا خنزیر یہ ایک ایسا نام ہے کہ باہر دوست کہہ رہے ہیں سکھ سچو جی تاری زبان کلید ہو گئی منہ خراب ہو گیا سکھ سچو خنزیر دا لفظ بول لینا لیکن اگر قرآن اندر یہ لفظ پڑھیا جائے تے تو تے دس نیکیاں نون تے دس نیکیاں زے تے دس نیکیاں یہ تے دس نیکیاں رے تے دس نیکیاں پنجا نیکیاں مل جائیں خنزیر دا لفظ پڑھنا یہ قرآن کی عظمت ہے پڑھو خنزیر پنج نیکیاں مل گئی لیکن اس طریقے پڑھیا جائے جہاں طریقہ محمد ال رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے تار دیا نمائشہ بنا کے رسمہ بنا کے قرآن خانی نہ کی جائے یہ کوئی جواب نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی یہ دلیل نہیں یہ سب پینسرے بدل ہیں پہلوں جہاں کل کیا جاتا ہے ہوں جڑے بڑے توحید پرست اپنے آپ میں کہلا دیں نا وہ کہہ پر قرآن خانی ہوگی گئی انہوں نے کلا قرآن خانی کا نا نام لے لیا جس طرح بینک والے تھوڑا جا رولا پیا نے نام بدل کے رکھ دیا پروفیٹ منافع پھر تھوڑی جی کھپ کہ ہوں ایک تیسرا نام چل رہا ہے مارک اپ او او سور او خندیر لیکن کدی خنزیر بکرے دی بکرہ کی کھل پا کے بکرا ظاہر کیتا جا رہا کدی وہ چھترے دی کھل پا کے چھترا بنایا جا رہا کدی ڈا بنایا جا رہا ہے اندروی اسی اس ہی کلر کا نام ہون موجودہ قرآن خانی رکھ لیا دی. اے دین نال اسلام نال مزاق ہیں سارے سنت تو ہٹ کے رسول مقبول صلی اللہ ملے گی اللہ یہ فرمان گے کہ اے میں حکم نہیں بھیجا میرے پیغمبر نے تو طریقہ نہیں دکھایا تو کتوں لیا گی سزا دیتی جائے گی سنت کے خلاف کوئی عمل کرنے ان را ارو لا جلے وال ہ کے ہ تلاش نہ دیں گے کیا جانا اخلاقی طور پہ کیا جائے یہاں ہے کہ کوئی مرد بیمار جنسی طور پہ فوری طور پہ خلا نہ لگے اور سال مہولت دے کہ تلاج کرا سال میں یا خلا کرا اگر ایک سال مل سکتا ہے لڑکی نو مہینہ یا پندرہ روح اخلاقی طور سے سمجھایا جائے ویسے کسی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تلاک دے یا نہیں تلاش کے لیے حادثہ ہوگا کہ رات کا لیکن دو ساتھی نشا کرتی ہے تو سو اک بجا نہیں میں ہونا دیکھوں گا دوبارہ دورہ نا خوشی نہیں دور پہ پیروی آئی نہیں ہالانکہ پنجیے لگ بھگ پدیشی پاگ رہی جی آپ پر میں ارادہ میں شهادت ویل کر دے اس طرح کے جو زمانہ ہو کر مر گئے۔ تو اس کے بعد بھی لگتی ہے اور نویر تو سنار یہ بھی بتا دوں کہ آج میں کی سنی نالے لو نام بدر کینجر والا انہوں نے یہ میں بتا دوں کہ میرے بارے میں کیا حال ہے کہ ہے کہ میں بارے جن کام کیا میں جب بتا تو جو غالبا جو چیز لگا تھا وہ نگر سو سر لنگ رہے تھے ماشاء اللہ دیکھ لے اس کے والے سارے جسم ہوئے وہ بیان کرتے ہیں لا نہ لا تربو رہا نہ پتا لگتا کہ راہ کس طرح سے نہ پتا لگتا کمر کس طرح کشتی ہوئی ہو گئی جیسے چڑھ گئے مندر کو تو اور اور اور محمد, محمد تو سے شعر پڑھ جاتے ہے بلا ہوں سامنے چلے جو بھی دیر جو چلا رہا ہے وہ جیسے ہوتے ہی وہ کہتے ہیں نوں ہوا وعدہ کہ اور سوال کیتا کیا لگا اجا اقوم للمصلح محمد کے نمبر اگئے نہیں ادھر کیا lancio ہاں وہ تو نہیں لے ایا یعنی آج بھی جس نے پوچھ لیا جس نے پوچھ لیا یہ جلانے کے ساتھ نو سنلاری आवाज सुनाई ہوئی واقع ندی میں پہنچے کنارے لگی کرتی واقع آئے آ کے یہ سارا واقعہ رسول اللہ رام نے سم کے فرمایا آ گئے تو خوش ہوا کہ ہوں میری رہائی کا وقت قریب آئی گا نے رہا کرنا آزاد کرنا ہے اپنا چلا خوشی منائی سمندران کتنے ملنا یہ رسول اللہ, اللہ ایک بہن پیدا ہوا نو رحم پیدا ہوا حملے اور ای خوش ہوئے نے کہنے کی چیزاں اللہ چیز اور بارے میں نکلے گا جی پہلا دستا نکلے گا دستا ہے مسالہ بار ڈاکٹر سراسا نے کہا جی کہ انگریزوں نے اس علاقے کی پہلی چرکی کی اس علاقے کے پیم پر انہوں نے ملے نہیں یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کی نظروں کو فی الحال کچھ رکھا بنا دیا پہلتا اسلام کا اللہ کون جان کرتا ہے جنہیں کسی نے کہا یہ بہت حالات ہے چین جڑی ہیں اگر یہ ہے جب آج اور چین پانچے نہیں ہوا دانشان استزار ہیں کیوں Background اور چوے رہِ یہ نے چھوڑے ہوں یہ بہت سب کہا کہ چین توٹنے کیاب توسوں کریں گ الگنام کافروں نے آگے پرچانی کی تو وجہอัลنامن میں ہے دی حسنت وکلل کلمہ نے کافر تھا گردش انتقام کا خلاف وہ پوچھو گے تو کیا ہے ہم نہ دور چاہتے ٹھیک کر سکتے ہیں تو سن رہے کے ان لوگوں بڑا اللہ نام پر ختم کی کوشش کیا جان ڈالے ہیں ہم یہاں میں تو یہ کا یہ رویہ کا کام ہے وہ قرارداد میں جو کرتا ہے اللہ تعالی جو نا شاہدارے نام کتاب شاہدار سوانے حدیث کا جنوب قرآن مجید کا سبق کی جو اے دا تو یہ انکار اس طرح کرا گا مگر اگر یہ مان لیا جائے اگر اللہ, کہ انہوں نے دی کہ جائے اللہ نے یہ مشورہ دیا کہ جنگ بدل کے قیدیوں قتل کر دیا جائے نے پورا آٹھا دی اللہ ہی نہیں کرنا چاہیے مشورہ دیں پران بنا بنا دیں دیکھو ایک آم آدمی ہے کہ